الحمد لله والصلاه والسلام على من قال يا عاد بين المارين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى الْمُنَاصَرَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَتَطَهَّرُ النُّفُوسُ مِنْ ذَنْبِهَا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْطَأُونَ مِنْ بَعْدِهِ, بعده وَرَأَيْتُمْ مُوسَىٰ مُصَارِبًا أُمِعْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ تَعْلَمُونَ تَشْكُورًا آمَنَ بِاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَصَدَقَ الْكلامُ محمد كن سلیہ السلیکم السلام علیکم الله لوگ کے بعد معذروم حاضر السلام علیکم سورت اُل شریف کی آیت نمبر پچاس تک ہمارا درست فرقان مجید فوقان قبی قطر تفسیر کے ساتھ ہو چکا ہے ہم نے سروات کیا آج کے درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر اکیاون سے کرتے ہیں پچھلی چند آیات پیش کے اندر حال کائنات نے بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب فرمایا اور میرا وہ احسان جو میں نے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 اور نہ تم کی مدد ہو اس کے بعد ان نیمتوں کا ذکر فرمایا جو بنی اسلائی پر کی گئی تھی سب سے پہلے فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی یعنی اور اس کے جو مددگار تھے اس کے ماننے والے تھے ان سے تمہیں ہم نے نجات دی کہ تم پر برا آزاد کرتے تھے اللہ اکبر قسم قسم کی تقالیف کبھی ہاتھ اور پاؤں کے اندر میٹھے لگا دینا کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف تو فرمایا کہ یاد کرو کہ جب وہ تمہیں مختلف قسم کی فراغوں تکاریف دیتا تھا تو ہم نے تمہیں فراؤں سے اور اس کے ہوائیوں سے نجات دی اور فرمایا کہ یذون عام بلا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور یسونسم اور تمہاری عورتوں کو بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے وہ فیضا نے گم بالا عمدہ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا یعنی آزمائش اور امتحان تھا یا پھر بہت بڑا انعام تھا کہ اس کے اس طرح کے مختلف دنیوی سزاؤں اور تکالیف سے تمہیں چھٹکارا ادا کیا اور پھر جب تم ان سے بھاگ کر نکلے اپنے علاقے سے تو آگے دریا آ گیا وہ ایک فاطنا دیکھ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو فاڑ دیا فان تو تمہیں بچا دیا فراؤن اور فراؤن والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے واہن کم تمہاری آنکھوں کے سامنے فراؤنگ والوں کو دبو دیا تو فرمایا کہ ان نمتوں کو یاد کرو اور جو میرے بھی ایک کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جیسے وہ تمہیں ہدایت کرتے ہیں ان کی دی ہوئی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرو تاکہ تم ہلاکت سے بچ کر نجات کا راستہ اختیار کرو ابنی اسرائیل کے اندر بڑے جرم دو قسم کے تھے ویسے تو بی سیوں جرائم تھے لیکن بنیادی طور پر وہ لوگ ایک تو نبی اباک علیہ سلاق کو تسلیم کو اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح طورات ظہور انجیر میں مانگنے کا ربید الجلال نے انہیں حکم دیا تھا یعنی حضر الصلاۃ السلیم کے اوصاف سے مبارکہ وہ چھپا جاتے تھے یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا دوسرا یہ کہ جو احکام طورات جیل کے ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے تھے اور ان پر چلنا آسان ہوتا تھا ان احکام پر تو وہ چلتے ان احکام میں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیروی کرتے اور جو احکام ان کے رسم و رواج ان کی خواہشات نفسانیہ کے خلاف تھے جن میں ان کو جھجھوڑا جاتا تھا اور کچھ چھوڑنے کا اور کچھ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تھا ان احکام کو چھپا جاتے تھے ان کے علماء بھی اور جو ان کے ہم نواز تھے وہ بھی تو ان کو بتایا گیا کہ تم تمہیں جب ہم نے اتنے اذابوں سے نجات دی تمہارے لیے اتنے بڑے دریا میں بارہ رستے بنا دیے کوئی چھوٹی نعمت تو نہیں ہے یعنی موت کے منہ سے تمہیں نکالا پھر فراون جیسے کافر جس کو ترسی نہیں تھی اس کے سامنے دیواروں کے ساتھ وہ لوگوں کو کھڑا کر کے ہاتھوں کے اندر میشے لگا دیتا پاؤں کے اندر میشے لگا دیتا اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی تو اس کو جب ہم نے درک کیا تو تمہیں اس کے فتنے سے بچا لیا تو یہ چھوٹا انعام تو نہیں ہے پھر وہ کیونکہ اس کی حکومت تھی اور جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ڈنڈے کے زور پر سب کچھ کرا لیتا ہے اب وہ تمہارے گھروں میں اپنی کافر فوج بھیج کر تو تلاش کرواتا تھا کہ جس کے گھر بچہ ہو اس کو قتل کر دو بچی ہو تو چھوڑ دو بچہ ہو تو قتل کر دو تو فرمایا کہ جب اس کو ہم نے غرق کیا پانی میں فرعون کو ظہری بات ہے کہ تمہارے بچے جو ہے ان کی جانے بچ گئی تو یہ بھی تو بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے تو اتنی دینے کے باوجود اتنے عذابوں سے اتنے فتنوں سے اتنی مصیبتوں سے نجات دینے کے باوجود پھر تم میرے نبی آثر زما خاتم النبی شین علیہ و والتسلیم کے مبارک اوساس کو بھی چھپا لو اور جو میں نے احکام اتارے ہیں ان احکام وہ بھی تم پس پسے ڈال دوہا مسل اکمل فرمایا ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی شملورہوں تورات نے اٹھائی تو احکام کا بوجھ اٹھایا اس کو اپنی کتاب مانا کہ یہ ہماری کتاب ہے جیسے مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی کتاب مانتے ہیں مانتے ہیں نا کون سا بولے ذرا تو قرآن حکیم کا وزن بار اس کے احکام کو ہم نے بھی تو اپنی گردن پر رکھا ہوا ہے یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی کہ نو اللہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس پر بات کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو لا آئیتا ضرور تم اس کو دیکھتے پہاڑ کو کیا خاص آمن کا خشی کو اللہ تعالی کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جب لوگ لیکن انسان اٹھا پھر کوئی حفظ کر کے سینے میں کسی نے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے احکام کو وہ پامال کر رہا ہے کوئی شور و پڑھ بھی رہا ہے پھر احکام خداوندی پر عمل نہیں کر رہا تو کتاب کو مانا بھی اس کے احکام کا وزن بھی اٹھایا لیکن جب عمل نہیں کیا توجہ تو تورات والوں کو کہا جا رہا ہے بھنی اسرائیل کو کہ کماتا عمار یحمل و یہ جو تورات کے حاصل اور عالم ہیں توجہ یاد جو حاصل اور عالم ہیں جن کو تورات کتاب زبانی یاد ہے اور اس کے عالم بھی ہیں اس کا علم جانتے ہیں اس کے الفاظ میں تفسیر تفصیل تشریح سب کچھ جانتے ہیں اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کا ماثر العماری یقم ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے جس کے اوپر اسلامی کتابیں لدی ہوں کتابوں کا بہار وزن اٹھائے ہوئے ہو لیکن گدا کتابوں پر عمل تو نہیں کرتا پا کے دس نسخے انجیل کے بارہ نسخے کے چار نسخے قرآن مجید کے پندرہ نسخے آپ کسی چیز میں ڈال کر گدے کے اوپر رکھ دیں وہ عالم بن جائے گا جلد ری. جلد ری. نہیں بنے گا تو. کیا اس کو قرآن پر تورات زبور انجیل پر عمل کرنے والا کہو گے صرف اٹھانے سے وزن اٹھانے سے تو فرمایا جو لوگ سورات انجیل کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کے عالم حاصل ہے جانتے ہیں اس کے احکام ان تک پہنچی ہوئی ہیں پھر عمل نہیں کرتے لم يحملوها لوہا پھر اس کے احکام کا وزن بوجھ نہیں اٹھا سکے عمل نے کیا کام پر مسلم احمد ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاتی ہوں اب ایک توجہ سوال ہے جب تو والے عمل نہ کرے اور توراق کے حافظ بھی ہو جائیں عالم بھی ہو جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ کھوتا فرمائے ان کو گدا فرمائے پرانے پاک میں تو آپ کا کیا خیال ہے کیا بنے گا میرے جیسے ان علماء کا یعنی فرائے نام علماء کا علماء ربانی تو پھر وہ اور ہوتے ہیں یعنی عوام کی نظروں میں جو ہم علماء بنے بیٹھے ہیں اور پھر احکام خداوندی کی سرحد اور مخالفت کر رہے ہیں نہیں چلتے تھے قرآن حکیم کے حکام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے طور طریقے جو اپنا بیٹھے ہیں اور ادھر سے قرآن کے حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں سیرے بھی بتاتے ہیں تفسیر بھی کرتے ہیں شیخ القرآن بھی شیخ التفسیر بھی کہلاتے ہیں لیکن پھر وہ غیروں کے قوانین اپناتے ہیں غیروں کے طور طریقے اپناتے ہیں شرا کام اپناتے ہیں تو بتاؤ رات والے اگر گدے ہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے تو قرآن پر عمل نہ کرنے والے کون بنیں گے تو تو وجہ وجہ طلب بات ہے نا اللہ عبد بات لمبی ہو جائے گی وہ اس آیت پر جو پہنچیں گے چلا اس کی وضاحت کروں گا تو بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہیں بہت سے عذابوں سے ہم نے نجات دی بہت سی تکلیفوں سے چھٹکارا دیا اور جیسے کافر سے تمہیں بچایا, تمہارے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا تمہیں دریا سے بچا لیا دریا میں تمہارے لیے رستے بنا دیے آج تک کسی کے لیے نہیں بنے حضرت آگم علیہ سلام سے لے کر حضرت علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے لیے دریا میں راستے نہیں بنے اسرائیل کو مار لیے بنائے تو پھر تم کیوں نہیں اس طرح مانتے میری ہدایات میری تعلیمات کو جیسے میرے نبی تم سے منوانا چاہتے ہیں تو دوستو اب فرمایا کہ اب جب حضرت علیہ السلام کو تورات عطا فرمانی تھی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 اپنے نبی حضرت علیہ السلام یعنی حضرت علیہ السلام کو کتاب دینی عطا فرمانی تھی تو ان سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے تم چالیس راتیں تنہائی میں جاگ کر عبادت کرو پھر چالیس روزے بھی رکھو توجہ ہے اس میں ایک فرق بتا لو کہ بات کلیم کی آئی اور دینی وہ کتاب ہے جس میں منسوخ ہو جانا ہے جس نے تو چالیس راتیں جگایا جا رہا ہے موسا کلیم کو چالیس راتیں جا کر میرے کلیم پہلے عبادت کرو پھر روزے رکھو پھر کوہ دور پہ آؤ پھر کتاب ملے گی تو قربان جاؤ محبوب السلاط التسلیم کی ذات پاک پر اور آپ کی عظمت پر ادھر کتاب وہ دینی ہے جس نے میں ہی نہیں ہونا تمام کتابوں کی ناسخ ہے اور قیامت تک جس کا قانون چلنا ہے اور کتاب کتابیں نا ہے آخری کتاب ہے تو دی کیسے جا رہی ہے محبوب غار میں عبادت کر رہے ہو تو وہاں آ رہی ہے محبوب, आ, محبوب مولا अ, علی کی گود میں لیتے ہو تو کتاب آ رہی ہے توجہ نہیں کی آدت محبوب خدا صلی اللہ سل تجارت میں جا رہے ہیں تو کتاب نازل ہو رہی ہے خود بہت گھر میں لیتے ہیں تو جبریل آ کر کتاب دے رہا ہے ایسی بات ہو؟ اللہ بارد ہر، بارد سمجھ رہے نا اللہ ادھر ان کا مرتبہ بہت بلند ہے آخر اللہ تعالیٰ کے کلیم ہے کوئی بھی نبی ہے نبوت اور کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے بہت بڑا منصب ہے لیکن کوئی کلیم ہے کوئی روح اللہ ہے کوئی صفی اللہ ہے کوئی زبی اللہ ہے کوئی کلیم اللہ ہے لیکن حبیب اللہ تو پھر ایک ہی ہے اللہ اور جو حبیب اللہ ہے اس کے لیے قانون ہی الگ ہے محبوب کے لیے قانون ہی الگ سے الگ ہے الگ قانون ہے باقیوں کے لیے قوانین اور وہ کوہے طور پہ بلائے جائیں بنی اسرائیل کے نبی کوہے طور پہ بلائے جائیں تو کہا جائے جی پہلے چالیس راتے جاگو چالیس روزے رکھو اور جب کوہ طور وادی پور کے قریب آؤ تو جوتی بھی اتار دو نالین مبارک بھی وہاں قانون اور ہے اور جب محبوب کی باری جاتی ہے تو لا مقام پر بھی بلایا تو نالینڈ اتارنے کا بھی نہیں فرمایا اور نہ چالیس راستے جگایا جگا, نہ چالیس روزے رکھوائے توجہ تو سرکار سو رہے ہیں آرام فرما ہے امی حانی کے گھر تشریف فرما ہے رات کا وقت ہے تو محبوب کو بلا لیا اللہ ان کو سوتے میں بلا لیا اور ادھر چالیس ہے یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے تو فرمایا ہوا آدنا موسا اربا آئینہ نہیں ہم نے جب حضرت موسا علیہ السلام سے وعدہ لیا چالیس راتوں کا اب وہ توجہ اس میں مجھے ایک دو نقطے میرے میں آ رہا ہیں وہ اکثر نہ چاہتا ہوں حضرت علیہ السلام جب چالیس راتیں عبادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے نا فلائی کا حکم تھا پیچھے سے قوم نے کیا کیا جو آپ کو نبی مانتی تھی حضرت ہارون السلام کو آپ چھوڑ گئے تھے اپنے بعد حضرت ہارون السلام یہ کون ہے حضرت علیہ السلام حضرت کے بھائی ان کو چھوڑ گئے تھے کہ اسرائیل کی نگرانی کرنا مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا میں چالیس راتوں کے لیے جا رہا ہوں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی کر دی بچڑے کی پوجا شروع کر دی بچڑے کی عبادت شروع کر دی حضرت علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ اکبر اب کیا ہوا حضرت حمود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کرو حضرت مس علیہ السلام نے جو تعلیماتوں میں دی ہیں جس ایک خدا کی پوجا اور عبادت کا حکم موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی نے دیا ہے تو تم اس خدا کے اوپر ایمان پرستہ رکھو اور سامری کے بچڑے کو نہ پوچھو لیکن وہ فتنے کا شکار ہو گئے یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ماننے والے تھے بنی کے دو یعنی ہر نبی کی امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے امت عجابت اور ایک ہوتی ہے امت دعوت ہر نبی اپنے دور کے اندر اس کی جو امت دعوت ہوتی ہے نا وہ سارے زمانے کے لوگ ہوتے سمجھ آ رہی ہے یعنی جتنے بھی انبیاء یہ اکرام علیہ اسلام گزرے ہیں تو ہر نبی کے دور میں جو ان کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے وہ سارے کے سارے امت دعوت میں سب ہم شامل ہوتے تھے لیکن امت اجابت صرف ان کو کہا جاتا ہے جو نبی کی دعوت قبول کرتے تھے آجا. اب ہمارے آلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت بھی دو قسم کی, کی ہے ایک ہے امت ہے دعوت کیونکہ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں پوری کائنات کے رسول ہیں عمار اور صلی اللہ کا, اللہ کا محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا تو آپ کیونکہ تمام لوگوں کے لیے تمام جہانوں کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں لہذا سارا جہان آپ کی امت دعوت میں شامل ہے یہ تو امتی ہیں جنہوں نے صرف نبی کے کلمے کو پاکستان کے ساتھ فٹ کر دیا امت کی دو قسمیں بھی ان مقتیوں کو نہیں سمجھ یار عجیب شیخ العزیز ہے اور شیخ القرآن ہے سمجھ نہیں آتی یہ تو کتابوں کا مسئلہ ہے اور اصول کی کتابوں کا مسئلہ ہے All uh -huh. uh -huh. جو ہمارے سول کی جو فکاہ کرام جو کتابیں مرتب کی ہی ہیں یہ دونوں کتابوں کا مسئلہ ہے کہ حضر الاصلاۃ السلام کی ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے امت اجابت تو وہ ہے جس نے حضور حضر الاسلاۃسلام کی دعوت کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا اور امت دعوت میں سارے کافر بھی شامل ہیں کیوں سرکار کی دعوت خالی مکے والے کافروں کو تو نہیں تھی پوری دنیا کی کفار کو محدوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کہ تم خفر شرک چھوڑو اور جو میں دین لایا ہوں اس کے پابند بن جاؤ آآ آآ آآ آپ کا ویسے خیال کیا کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بھائی نبی کی دعوت کو محدود کرنا چاہیے یا عام ہونا چاہیے تو جب نبی کی دعوت عام ہے تو نبی کے کلمہ نبی کا کلمہ صرف پاکستان کے لیے کیوں چھوڑا تم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الحا ایسی ہے اور اگر کہو کہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ کا جو دستور ہے یہ صرف پاکستان کے لیے باقی کفر فرمندہ ناچے بولتے نہیں ہے اسلام نظریا والا سبور چی لکھ د لکھا سی ساری زمین تو خورنے مزید گردانے حمید بات اعلان کر رہا ہے کہ بھائی آدھی مسلمانوں کے لیے اور آدھی کافروں کے لیے نہیں ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کے وارث بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بنائے گا نا بھائی مانو تمہیں اتنی سمجھ نہیں لگی کہ تم نے کافروں کو مالک بنا دیا کافر تو صرف ضمی بند کر زندہ رہ سکتا ہے بس ہر بھی بن کر زندہ رہنے کا کلی اس کو اس کے لیے تو حکم ہے وہ قاتل ہتھا نہ تک اون رہو کاثروں مشرقوں سے جہاں تک کہ یہ شرک اور کفر ختم ہو جائے پوری دنیا پر حکومت اسلام کی ہو جائے نہ تکون فتنا اللہ تعالیٰ فِتْنَ فرماتا ہے اسلام عمل ہے کفر شرک فتنہ ہے فتنہ فتنہ فتنہ وَيَمُونَ اللہ فتنا فتنا ختم ہو جائے وہ امول دینو کلو للہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے کلو فر سارے سارا دین اللہ تعالیٰ کا ہو کے رہ جائے کے ٹکڑے کر دیے تو امت دعوت اور امت جابت ان دل دو لفظوں پر ہی اگر اور ہو جاتا لیکن ان دو دل لفظوں پر تو اور تب ہوتا جب کچھ راہ پر شامل ہو اللہ! خدا کی تو پورا میں بات میں میں نے یاد رکھا ہوا میں کہتا ہوں ہم نے بھی نو سال پڑھا ہے مدرسوں کی دالیں کھائی ہیں اور ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں اتنے خلاف ہٹتے کرتے تھے جب گھر سے آئے تھے تو تین چار دنوں کے اندر مدرسے کی وہ تنہائی اس کے اندر اتنا سب ہو گیا تھا ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن نو سال پڑھنے کے باوجود گمراہی کے گڑے میں تھے ایک مرد فقیر کے ڈیڑھ گھنٹے کے بیان نے دیر ضرور سمجھا دیا آل اللہ, اللہ, اللہ, دا اللہ. دا تو امت سے ایجابت اور امت سے دعوت ہر نبی اپنے دور میں وہ دعوت صرف کچھ چند بندوں کے لیے تھوڑی لے کر آتا ہے اللہ مثلا اللہ تعالی نے کسی نبی کو علیہ السلام کو لاکھ بندوں کے لیے بھیجا وہ لاکھ کا لاکھ امت دعوت میں شامل ہوگا جو ان میں سے اس نبی کا قلبہ پڑھ لیں گے ان کو کہیں گے یہ امت اجابت ہے سمجھ آ رہی ہے یاد آپ کے لیے یہ سوال جواب میں کافی ہے کوئی آپ کو شیخ القرآن ملے اس سے پوچھو ہم نے ہم شیخ القرآن تو نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے زبور میں لکھا کیا ساری زمین کے وارث نیک بندے تم نے کلمے کو پاکستان کے ساتھ کیوں فٹ کر دیا بھائی محدود کیوں کر دیا جب نبی کی دعوت کون ہے تو نبی کا کلمہ صرف ایک ملک کے لیے کیوں بنا رہے ہو نافذ ہونا قانون نافذ ہونا دور کی بات ہے پہلے ہوتا ہوتا پہلے نظریات, ہوتا پہلے نظریات ہوتا ہے پھر نفاذ ہوتا ہے پہلے نظریات ہوتے ہیں پھر نفاذ ہوتا ہے سید سیدھی آئی سلاسلام نے پہلے نظریات کو درست فرمائے نفاذ تو بعد میں فرمایا چودہ سال آٹھ مہینے سولہ دن نظریات بدلے بدلے کہ نہیں بدلے تین سو تیرہ لوگوں کے نظریات بدلے پھر مدینہ شریف سے فوج کھڑی ہوئی تین سو تیرہ کی پھر نکھا ہوا پھر مکہ بھی پتا ہوا پھر آدھی دنیا پتہ ہوئی ہوئی کہ نہیں ہوئی چھتیس لاکھ مربع میری پر حکومت ہوئی لیکن پہلے نظریات عجیب بات ہے ایسا بھی کیا کرنا ہے جن کو نظریات کا ہی پتا کوئی نہیں کم از کم پرانے پاک یہ سب نے اصل میں پتا کیا بات ہوتی ہے جس فقیر نے مجھے سیدھے راستے پر لگایا نا ان کا پر امتحاس کیا ہے وہ سیوں میں نہیں پھنسے نفظوں میں نہیں پھنسے رہے اور اس کی روح تک پہنچے ہاں جب آپ نے مناظرہ ہوا تھا اور پاکستان کے بڑے بڑے مناظر آئے تھے صاحب نے فرمایا میرا منصف وہ ہو جو خانقاہی نظام اور مدارس کی کتابوں سے باہر بھی کچھ جانتا ہو سبحان اللہ یہ خالی ایسا نہیں کہ سرف پڑھ لی نہ پڑھ لی منتق پڑھ لی اور پڑھ لی یہ خالی فنون کی کتابوں میں گھومتے رہے اور جو دین کی روح ہے اس کی خبر ہی نہیں ہوئی وہ میرا فیصلہ کیا کرے گا مایا یہ جو فکر میں دے رہا ہوں پیش کر رہا ہوں یہ جو عالمگیر فکر ہے اس کے لیے مطالعہ بھی عالمی ہونا چاہیے عالمی مطالعہ جو رکھتا ہے پھر جو فنی کتابوں سے باہر نکلے دین کی روح فنون تو اوزار ہے آپ مستری کی کانڈی گاز کو پیتے کو کو جو مستری کے اوزار ہوتے ہیں آپ اس کو حقیقت سمجھ کے بیٹھ جائیں جی یہی عمارت ہے آپ جیسا بے وقوف ہوگا کوئی وہ عمارت بنانے کے اوزار ہے عمارت اثر اور ہے توجہ نہیں کی یہ تو سرف ہے نحم ہے منتق ہے فلسفہ ہے اصول کی کتابیں ہیں فنون کی کتابیں ہیں یہ مقصود بھی زیادہ ہی نہیں ہے یہ دین کتابوں سے دین نکالنے کا یہ نکالنے کے اوزار ہے آہ آہ آہ جو نہیں کی بات پہ آئیے گرامر ہے گرامر آپ نہیں پڑھے گا آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی علماء کی غلطی کیا ہوئی وہ کتابوں میں فنی کتابوں میں بند رہ گئے بس انہوں نے سمجھا یہ نحب کے اندر کمال حاصل کر لینا امام النحب بن جانا امام الرف بن جانا اور جناب جیسے کئیوں کی, کی زبانی آپ نے سنا بھی ہوگا الحم سے ہم سارے سیکھے بتا سکتے اللہ ہم سارے اللہ تو بھائی بات یہاں با... سیکھوں کی تو نہیں یہاں تو ایمان کی بات چل رہی ہے سیری تو عیسائی بھی جانتا ہے بلکہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں عیسائیوں کی جو پادری ہے نا ان سے سیکھوں کی بات کریں آپ کے تو لوگوں کی کتابیں بھی عیسائیوں نے لکھی ہے توجہ نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ کوئی کامل راہبر ہو کامل رہبر اللہ کا فقیر ہو جس کا روحانی رابطہ اللہ تعالی سے جس کو الہام ہو القا ہو پھر وہ جو القا والا علم ہوتا ہے نا ہاں ہاں یا جو حدیث آپ کو سنائی تھی آبد آن خیر خیر ہدایت میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنتا بنا لیتا ہے نا اس کو بغیر کسی استاد کے علم عطا فرما دیتا ہے اور بغیر کسی غیر حاضی کے ہدایت عطا فرما دیتا ہے تو کبلا ممکن ہے استاد میں مار جائے اور ہو رہی ہے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے استاد بد کا اثر پڑ جائے بد نظریاتی کا اثر پڑ جائے اور جو علم آپ کو براہ راست ملے گا اس میں جانچی کو نہیں ہوگا نا واقعی بات ہے ایسا رہبر ملے حضرت صاحب کی بجائے جیسا استاد صاحب کو بھی کس نے سیدھا کیا وہ <تصحاب> بھی تو خود فرماتے ہیں بھی میں تو انہی کی طرح لگا ہوا تھا اللہ لیکن وہی ہے مرد میں لیتے درد نہ چھوڑے اوگڑ کامل لوگ محمد بخشا لال بڑا تھا وہ <تصحاب> پتھر کو پکڑے ان کی قبر پر پڑا ہوا پتھر وہ بھی لال بن جاتا ہے تکلیف <تصحاب> والی جگہ پھیرے شفا بن جاتی ہے کیا لہا, بندے کو کیا بنا دیں گے اگر شک ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور داتا لی اجمیری کی لات پائے گا داتا صاحب سے اور یہ ملاقات تو نہیں نہ ہوئی ملاقات تو نہیں ہوئی خبر مبارک پر چلاکشی کی اب وہ جگہ بھی وہاں پر وہ دہرا بنایا وہ جگہ بھی محفوظ ہے تو داتا حضور کے دربار سے وہ کچھ ملا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے عالم مظہر نور خدا رات پیر کامل کامل نہ تو دوستو بات لمبی ہو جائے گی میں یاد کر رہا تھا کہ ہر نبی اپنے زمانے میں اس کے جتنے بھی زمانے کے لوگ ہیں کچھ ماننے والے ہوتے ہیں کچھ کفار ہوتے ہیں منکر ہوتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے امت دعوت میں شریک ہوتے ہیں امت عجابت وہ ہوتی ہے جو مان جائے جو نبی کی دعوت کو مان جائے بولے تو <تصف> اب بات لمبی ہو گئی حضرت علیہ السلام چالیس راتوں کے لیے تشریف لے گئے پیچھے سے کیا ہوا وہ جو ماننے والے تھے نا ماننے والے کچھ ان کے تھے کچھ جن کو خطاب ہو رہا ہے کچھ ماننے والے وہ تو شکار ہو گئے وہ سامری لانچی نے کیا کیا سونے جواہرات کا بچڑا بنا کر تو ان کو کائس کی عبادت کرو اس کی پوجا کروا اب کیا ہوا ان نے شروع کر دی پوجا حضرت ہار اسلام کے منع کرنے کے باوجود پوجا شروع کر دی جب حضرت مسلم اسلام واپس پلٹے آ کر دیکھو تو بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے آپ بڑے آز وی کہ میں ان کو توحید کا سبق دے کر گیا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں جو الفاظ مبارکہ جو ہے فرمایا کہ اس کے بعد اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی وہاں تم اور تم ظالم دی معاف کر دیا اب حضرت علیہ اسلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرے ہیں جب حضرت موسی علیہ السلام نے آ کر ان کو جگایا نا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا شروع کر دیا تو اب تو نادم ہوئے شرمندہ ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں معافی کیسے ملے گی کی؟ معافی کی کیا صورت ہوگی تو اللہ وبارک مطالعہ نے وہی کے ذریعے حضرت موسا علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان کو فرماؤ کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر یہاں ایک بڑا قابل بہت روکتا ہے درخت رکھنا یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً ایک ماہ دس دن اور مہینہ وہ قادر شریف کا سال دس دن دچ کے تھے جو حضرت علیہ السلام نے چالیس دن چالیس راتیں جو جا کے وعدہ لیا تھا تو وہ تیس دن تھے گل شریف کے اور دس دن سلح شریف کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں اپنے قوم کے اندر حضرت ہارون علی اسلام کو اپنا خلیف اور جانب بنا کر تو حاصل کرنے کے لیے کوئی پر تجریب لے گئے اب چالیس راتیں وہاں ٹھہرے اس عرصہ میں کسی سے بات بھی کی اللہ تعالیٰ نے کو الواح میں پر نازل فرمائی یہاں سامری نے سونے کا جواہرات سے مرصہ بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے وہ لوگ ایک مہا حضرت سے علیہ السلام کا انتظار کر کے سامری کے پہچانے سے بچنا گجنے لگے یعنی ایک مہینہ تو انہوں نے سامری کی بات نہیں مانی لیکن آخری دس دن جب رہ گئے حضرت محمد علیہ اسلام کا انتظار یہ کرتے رہے یہاں سے کتنے سبق نکل رہے ہیں جو مہینوں کے حساب دین سنتے ہی نہیں بات آپ والوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں سال سال جو قریب نہیں آتے تو ان کو پھر خاتم النبی کا لفظ کیسے آ سکتا ہے پھر نبی الین نہیں پڑھ سکتے نا وہ ایسے شیطان ہیں پھر وہ خاتم النبی کو خاتم النبی نہیں پڑھ سکتے نا پھر کیوں کہ پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک علماء کا تو بھی نہیں دیکھا اور اگر کسی کو اپنے پاس بلایا بھی ہے کسی یہود پرست کو تو وہ اپنے مقصد کے لیے بلایا تاکہ عوام سے ووٹ حاصل کروں اگر تو نہیں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک مہینے کے اندر سامری نے جب وہ بنا کر پیش کیا ایک مہینہ نہیں مانے حضرت علیہ السلام بھی لگاتے رہے کرتے رہے ایک مہینہ بعد رہے لیکن آخر وہ فتنے کا شکار ہو گئے مہینے کے بعد اب دس دن پوجا کی خود سے حضرت مساسلام کو شریف لے آئے اب توبہ کی بات چلی توجہ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا بھی توبہ تمہاری اس طرح قبول ہوگی اچھا وہ حاضر ہو گئے پاکستانیوں کی طرح اکڑے نہ یہ تو اکڑتے ہیں جن کو یا زلزلہ سیدھا کرتا ہے یا سیلاب سیدھا کرتا ہے ایسے ہی ہے یعنی مون میں اور پاک کے دو طرح بیٹھے ہوئے تھے یعنی مون جو کلام میں جو کچھ ہوا ہے اور پہاڑوں سے پتھروں کی بارشیں ہو رہی ہے ہو رہا ہے نا ایسے یار سلام کی ویڈیو دیکھو تو دماغ دل باہر آتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے سوائے علاق کے کیا کیا سکتے ادھر کے جو لوگ ہیں یہ سہارا علاقے کے یہ کالا باغ سے ادھر ادھر ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے کہ بانی توڑ دیے گئے ان کے ساتھ تو ظلم خوب مصنوعی عذاب ان پر تو ڈالا گیا کہ ہمارے ہیڈ بچ جائیں ہمارے پول بچ جائیں عوام مرتی ہے تو مر جائے تم حرام خوری چھوڑو نا تم حرام خوری چھوڑو جو تم اردوں کے ٹیکس لگاتے ہو جہاں دو سو دروں کی ضرورت ہوتی ہے ہنگامی حالات کے اندر دو سو دروں کی جس ہیڈ یا پن میں دو سو در ہونے چاہیے وہاں بیس در بلا کر بیٹھ جاتے ہو تم تو اس نے ٹوٹنا ہی ہے نا اہتمام تو ایسا ہونا چاہیے کہ پانی چار گنے زیادہ آ جائے دریا میں تو درہ اتنا بڑا ہونا چاہیے فل ہیڈ اتنا بڑا کہ وہ اس کے اندر سما جائے باندھ توڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے لیکن یہ عوام کو تو پہلے سکول کر بے دین کر دیا بے جب دین سے دور ہوئے عقل تو ویسے بھاری ہو گئی تو اب کیا کیا اب ادھر کیا صورت حال چل رہی ہے آکڑتے ہیں, ان کو منع کرو ان ایسے ہوٹلوں میں, میں کیا ہوتا ہے تمہارا پی سی ہوٹل ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے ساری دنیا جاتی ہے اور یہ ایسے ہی جائیں گے ہاں ترگی سیاستہ کی حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھیں حضر اللہ نے فرمایا میری امت پر چیرے بگڑنے کا ذاق بھی آئے گا چیرے مصرف ہو جائیں گے دنیا میں یعنی ساری امت کی بات نہیں جو بالکل باقی شیطان ہوں گے تو اللہ رسول کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے شکلیں بھی بگڑے گی اور فرمایا زمین میں دھسنے کا عذاب بھی آئے گا زنتلوں کا عذاب بھی آئے گا طوفانوں کا عذاب بھی آئے گا حتیٰ کہ کے جامع میں ہے پتھروں کا عذاب بھی آئے گا میری امت پر یہ سیاستہ کی حدیث ہے اور یہ, یہ دیکھ لیں گے سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ اموای ہے اور میں بنی اس کی بات میرے نے بڑی محران ہو گیا یا رب العالمین کیسے ہٹ درم لوگ تھے اور کتنے کتنے ساٹھ, ستر, ستر کا ایک ایک آدمی اتنی پاور والے کے پہاڑوں میں ناخلوں کے ساتھ خرج کر گھر بنا لیتے تھے پرانے پاک فرماتا ہے کانز الخاویا جب ان پر عذاب آیا نا لگا لگا اور وہ گرے تو یوں لگتا تھا آجاد الخلیا جیسے بڑے بڑے چھجور کے درخت گری ہوئی ہے تو ان ہٹ دھرموں نے بھی ہٹ درمی نہیں کی حضرت موسیٰ قلیم نے فرمایا تمہاری توبہ یہ ہے کہ جنہوں نے باب کی پوجا نہیں کی وہ تمہیں قتل کرے خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں بلکہ یہ آگے سنیں یہ غالب الفاظ لکھے ہوں گے تو اچھا اور مجرم پر عذاب تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائے وہ اس پر راضی ہو گئے صبح سے شام تک ستر ہزار قتل کیے گئے لائن پر لگی ہوئی ہے منی اسرائیل خود جنہوں نے پچھڑے کی پوجا کی تھی فتن کش کی کیونکہ نبی سے جو دور ہو گئے اس کا مطلب ہے نبی سے دور ہونا ہلاکت ہے اپنے نبی سے دور ہونا یا نبی علیہ السلام کے سچے وارثوں سے دور ہونا یا داتا گنج بخش علی حجری جیسوں سے دور ہونا میاں شیر ربانی جیسوں سے دور ہونا یہ واقعی یہاں کی بھی ہلاکت ہے اگلے جان کی بھی ہلاکت ہے है? تو اب ستر ہزار آدمی صبح قتل شروع ہوا شام تک ستر ہزار آدمی قتل ہوئے کرتے کیا تھے سنو سامنے دیکھ رہے ہیں تڑپتے ہوئے لیکن جان پیش کر رہے کیوں کہ ہم نے آپ نے نبی کی نافرمانی کی آپ نے نبی, آو آو آو نبی آو کی اچھا نبی, آو نبی آو ان کو توبہ کی صورت بتائیں کہ بھائی اب تو میں قتل ہونا پڑے گا یہ تمہاری توبہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے تم آگے سے اچھا یار میں حیران ہوں ہم کو شریعت ہم تو ایک پردہ کیا ہے پردے کا ایک حکم اللہ رسول کا ہزار مستا ہم میں سے ایک حکم پردے کا وہ ہم گھر میں نہیں چلا سکتے نہیں مانتے کئی مانتے نہیں کئی مانتے تو چلاتے نہیں نافذ نہیں کرتے ایسے ہی ہے اب جو جنہوں نے گردنے پیش کر دی تھی کہ مارو تلوار قتل کرو میں نے گناہ کیا مجھے قتل کرو اب ذرا ہم اپنا اور ان کا تقابل کریں جو اللہ رسول کا حکم مانتا نہیں ہے وہ قتل ہونے کے لیے کب تیار ہوگا یہ جو عشق کے دعوے محبت کے دعوے تو سارے رہ ہیں میرے حساب سے پھر محبت کا دعوی ان کا سچا تھا اور مالک تالا نے پر کیا قتل کیا ستر ہزار ہو گئے اب جو بچ گئے تھے نا اللہ تبارک نے ان کو معاف کر لی وہاں جنت میں دنیا کی, دنیا کی جو سزا تھی وہ آسان تھی اگلی سزا مشکل تھی وہ یہ ایمان تو بنی اسرائیل کا بھی تھا تو بندے کو چاہیے سزا والے کام ہی نہ کرے پہلا کیا چاہیے سزا والے کام ہی نہ کرے کہ چوری نہ کرے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے یعنی اگر رسول اللہ اسلام کی حکومت ہو تو سارا کچھ ہوگا نا شراب پیے گا تو پھر بھی کوڑے چوری کرے گا تو پھر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا زنا کرے گا اگر کمارا ہے تو سو سو کوڑے شادی شدہ ہے تو سنسار شریعہ کام ہے نا تو پہلی بات ہے انسان کو چاہیے خدا کو اپنا رب مان کر اللہ تعالیٰ کو رب مان کر نبی علیہ السلام اسلام کو اپنا رسول مان کر وہ ایسے کام ہی نہ کرے کہ سزا کی نوبت آئے اور اگر غلطی سے ہو جائے تو کم از کم بنی تریف کی برابری تو کرے وہ قتل ہونے کے لیے حاضر ہو گیا یہ شریعت پر چلنے کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتا اور کہتا اپنے آپ کو آشے کے رسول ہے محب رسول ہے یہ زبانی دعویٰ تو بھائی ہر کوئی کرتا ہے زبانی دعویٰ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہ میں مفتی ہوں تو زبان سے تو آپ نیٹ پہ چڑھا دے لوگ بھی آپ کو شکل دے کر مفتی کہیں گے کیونکہ yeah. مفتی پڑو تو آپ کافتی آپ کے سامنے آئے گا yeah. ایسے ہی ہے نا yeah. آپ کو پتا چلے گا مفتی چلتا ہے تو yeah. دعوے سے ہر yeah. بندہ سارا کچھ بنتا ہے لیکن وہی اس پر عمل کر کے دکھائے تو پھر پتا چلتا تو اب کیا ہوا ستر ہزار فصل ہو گئے آہ آہ آہ رونے لگتے ستر ہزار آدمی سب نے پڑا ہو خون کتنا ہوگا یہ تفصیل کے بات ہے قرآن پاک کی بات ہے پتا سمجھو میں کو خواب سنا رہا ہوں اب کیا ہوا دونوں نبی روئے آوگا کی گڑ گڑائے اللہ تعالی کی طرف توجہ کی عرض کی العالمین ان کو معافی عطا فرما دیں یہ تیری رضا پر اتنے راضی ہیں ان سے غلطی تو ہو گئی تھی میں تورات لینے کے لیے گیا چالیس راتیں مجھے ادھر لگ گئی تو ان میرے بھائی ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا لیکن یہ اس لانتی کے فتنے کا شکار ہے اس سافری لانتی کے فتنے کا شکار ہو گئے انہوں نے پوجا تو شروع کر دی لیکن یارب العالمین یہ تیری رضا کی خاطر تیرا حکم مانتے ہوئے اور میں تیرا نبی ہوں میرا حکم مانتے ہوئے یہ کو قتل پیش کرتے ہی جا رہے ہیں اللہ جان دیتی جن دینے کے لیے تیار ہے تو یہ سارے قتل ہو گئے تو تیرا نام کھول گئے دلتی کیسے آباد ہوگی دونوں نبی روئے گر گڑائے اللہ تعالیٰ کی مارگاہ میں اور آپ کو ہے نبیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد ہے فورن جبلی جمین آگئے، آگئے کہ بس وہی آ گئی کہ قتل القتلے ان کو شہادت کے موت مل گئی جو باقی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا کیا نہ بس جانے والو بھائی بس جانے والو پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کیوں کہ کہیں تم احسان مانو شکر ادا کرو ایک ایک بات میں پتہ کتنے کتنے سبق ہیں لیکن انسان ہو تو ان سے سبق حاصل کرے آج یہ توجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا قبول فرمائی اور حضرت موس علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا کہ کلیم جو قاتل ہے قتل کرنے والے ہیں اچھے دیکھو ان کا بھی تو معاملہ تھا لیکن کیونکہ نبی کے کی حکم سے قتل کر رہے تھے ستر ہزار لوگوں کو قتل انہوں نے کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ کیونکہ میرے کلیم تیرے حکم پر تھا اور میری مرضی سے تھا لہٰذا قاتل بھی جنتی ہیں جو مقتول ہیں ان کو بھی میں نے جنت سب کو جنت جنتر مار اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ تبارک کا حکم مشکل بھی لگے نا تو وہ اگر انسان مان لیتا ہے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ جنت عطافر مانتا تو دوست نہیں رامی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حق اور باطل میں تمیز کر دینا کہ, کہیں تم رہ پر آؤ فرمایا کہ یہ کتاب جو تھی نا یہ کتاب ایسی عطا کی تھی جو حق باطل میں امتیاز کرنے والی تھی تاکہ تمہارے اوپر حق اور باطل واضح ہو جائے اندازہ کرو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر حق کے اندر باطل کو ملایا کی ملاوٹیں کیون بنی اسرائیل نے اس لیے تو اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے ورنہ باتیں ان کی ہے بتانے کی کیا ضرورت تھی بتا اسی لیے رہا ہے کہ اگر میں ملاوتیں کریں بنی اسرائیل تو کا ان پر اللہ کی ملانت اور ہر چیز کی لانت ہو تو جو میری آخری کتاب میں ملاوٹ کرے اس کو چھپا لے بتائے نا اس کے لیے پھر کیا ہوگا اور یہ تو وہ ہے جس کا نام ہی قرآن مجید فرقان فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے حق و بادل میں فرق کرنے والی کتاب تو جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب دی وہ اس ان لوگوں کے درمیان حق اور باطل کی سکھانے والیز کرنے والی تھی، اللہ تو فرمایا اس لیے تاکہ یافتہ ہو جاؤ کم اجلا فتوب اللہ باریکم اور جب موسا نے اپنے قوم سے کہا ہے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو آپ پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ خط ل میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے فتح بل کم تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی رحیم بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان دوست یہاں تک یہ آیت نمبر چرونجہ جو ہے سورب اقرا شریف کی یہاں تک یہ مجید حمید آج آپ نے سمپت کیا اور یہ جو اس کا خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہاں جو تھا اگلی جو آیت ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کے مختلف جو فرقے تھے مختلف جماعتیں تھیں اور عجیب و غریبی لوگ تھے ویسے ان کی باتیں پڑھ کر بڑی رنگی آتی ہے اب اس اگلی آیت سے یہ بات اللہ عبارکال بتا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے اے علیہ السلام ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے جب تک تم نے دکھا ہمیں دکھا الٹے الٹے سوالات تو پھر وہ ستر آدمی آپ نے لیے ان کو لے کر گئے اور خود بھی تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا نا کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو لے جاؤ میں ایک تجلی کا صفات اس کی ایک تجلی کا ظہور پہاڑ دور پر کرنے. اگر یہ برقرار رہا تو پھر یہ دیکھ لیں گے وہ ستر کے ساتھ جب وہ فلم جبل جالحکا جب تجلی ہوئی پر تو پہاڑ پر تو پہاڑ تو پھٹ گیا اسلام بے ہوش ہو گئے ستر کے ستر جو ساتھ گئے تھے جو مطالبہ کرتے تھے کو دکھاؤ وہ مر گئے ایک حسن صفات کی تجلی کی تاب نہ لا پھر وہ آگے تفصیل ہے کہ جب تم تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں تو پھر ایسے الٹے الٹے مطالبے میرے نبیوں سے کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ صدی عقلی کی بات ہے ہوا موجود ہے کہ نہیں آپ نے دیکھی رنگ بتایا ہوا ہے نا یار ابھی آپ کو پنکھوں کی ہوا بھی لگ رہی ہے طوفان بھی آتا ہے نظر نہیں آتا ہوا کبھی دیکھی آپ نے کیسی نظر نہیں آتی اور ہے اس کا انکار ہے تو یہ تو مخلوق ہے یہ تو یہ نظر نہیں آتی تو تو خالق کو کیسے دیکھ دیکھنا چاہتا کچھ وہ فلسفی ذہن کے جو اشان ہوتے ہیں نا جو معقولات معقولا کے اوپر زور دیتے ہیں معقولات کہتے ہیں نا کہ جامع تو معقولات والوں کو یہ ہے کہ تم تو ہوا نہیں دیکھ سکتے جو اللہ تعالی کی بے شمار مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے تمہیں تو یہ نہیں نظر آتی تم مخلوق کو نہیں دیکھنے کے قابل خالق کو دیکھنے کا مطالبہ آہ, آہ, آہ. اس کا مطلب ہے یہ جو آج کل کے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں یہ یہ انہیں کی نسل ہے آہ, <laughs> جو انہی آہ, بندی آہ. جو کہتے تھے امبو صاحب ہم نہیں مانیں گے جب تک دیکھیں گے نہیں آہ, بھائی آہ. مانو تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق نہیں نظر آتی حالانکہ مانتے ہو کہ ہوا ہے, ہے. کہتے نہیں آواز چل رہی ہے بڑی تیز آواز چل رہی ہے کدھر ہے بھائی دکھاؤ اللہ اللہ اچھا جب چوٹ لگے چوٹ لگے درد ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں دکھاؤ کہاں اللہ ہے نظر آتی ہے <laughs> اللہ اللہ <laughs> درد محسوس ہوتی ہے نظر نہیں آتی یہ تو جو تیرے جسم کا سودا ہے تو چیری بھی مارتا ہے آئے مجھے درد ہے میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے مجھے اپنا کوئی جو کہے مجھے دکھا میں نہیں مانتا ہڈی تو اندر کا معاملہ ہے نا مجھے کیا پتہ ٹوٹی گئی دکھا مجھے درد دکھا دکھا سکتا ہے کوئی آدمی جگہ بتا سکتا درد, درد کا احساس نہیں بتا سکتا اس <سؤال> کی کیفیت ہی کوئی نہیں تو <سؤال> یہ تو ایک مخلوق کی باتیں ہیں تو خالق یہ میں نے اس لیے کر دی آج کل ذہن اس طرح کے نا تو کہیں اس طرف نہ چلی جائے بنے اسرائیل کی سوچنا بن جائے ہماری تو دوستو یہ درصل پر عالم مجید سفان اختتام کو پہنچا اب میں صرف <سر> <سر> کیونکہ داتا حضور کے متعلق بھی کچھ کوئی کرنی ہے اور اب کوئی نہیں ہمیں وقت مل رہا ہے دس بجے تک ان شاء اللہ مک دوں گا ساڑھے گیارہ بارہ بجے بھی تو یہاں سے جاتے رہے نا ہاں جی ابھی ادھر سے بھی رات بڑی ہو رہی ہے مغرب سے بھی بڑی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے اور پھر ان بزرگوں کا جب تک ہم ذکر نہ کریں ہمیں کل بھی سکون نہیں ہوتا ہمیں قلبی سکون ہے نہیں ہوتا کیونکہ ہر جزا ال ہے علم افسان دیکھو نبیوں کا احسان ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب الاسلام اسلام کو حکم فرمایا کیا ود پر فل کتاب ابراہیم اے محبوب کتاب میں ہمارے ابراہیم کا لے کر کرو حضرت اسماعیل علیہسلام کا بھی احسان ہے کہ نہیں احسان ہے نا ان کا تو اللہ تعالیٰ فرمایا ود ارفیل کتاب اسماعیل کتاب میں محبوب اسماعیل کا بھی لے کر کرو حضرت ادریس کا بھی ذکر ہے تو فرمایا حضرت علیہ السلام کا بھی ذکر کرو اس کا مطلب ہے اللہ تعالی کے پاک بندوں کا ذکر کرنا یہ تو حکم خدا اور سننا سے مصطفیٰ ہے پرانے بات کا مسئلہ ہے نا ہاں ہم ایک بات کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور میں بھی اس جمعے کو غصے ہو گیا تھا لیکن آج پھر محمد علی صاحب نے شام کو میں نے فون ان سے کیا پوچھا اللہ پوچھے تو انہوں نے کہا جی ایک دوست ہے پتلی وہ آئے کہ نہیں آئے ادھر جی سبزی والے تو انہوں نے کوئی حوصلہ دیا ہے تو میں نے کہا چلو اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ بات یہ ہے کہ اعلان کیا ہے میں نے کیونکہ آنے والا جمعہ جو ہے نا اس کو ویسے کرنا چاہیے تھا لیکن آنے والا جمعہ شریف جو ہے وہ ان اللہ تعالی میں نے اپنے گھر اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا اس مبارک کرنا ہے اور وہاں کچھ فتنے باز لوگ ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنا ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہدایت کے بعد اگر وہ قبول کر گئے تو پھر مانا یا شریف بھی ہے تو گھریلو بھی ایک دو مسئلے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچوں نے بھی میں نے بھی جانا ہے جس وجہ سے میں اسی جمعے پر یعنی اسی جمعے پر اعلان کیا چلو اس ہفتے کو کہوگرام کر دیتے ہیں اب افسوس والی بات یہ ہے کہ نام میں نے لیا داتا علی عجویری کا آپ میں سے داتا حضور کے دربار پر جا کر زندگی میں ایک مرتبہ بھی جس نے لنگر کھایا اگر ہاتھ کھڑا کرے کم از کم ایک مرتبہ لنگر کھایا ہو سب نے کھایا چلے نیچے کر لیں جمعے پر میں نے غلطی کی اصل میں وقت پھوڑا ہوگا گھنٹے میں کیا بتائیں کیا چھوڑے اس نے جمعے پہ بھی چاہیے تھا تقریبا سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا جنہوں نے داتا کا لنگر اب جب داتا صاحب کہ لنگر کی باری آئی تو ہم سب ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں اور جاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں لیکن جب داتا صاحب کا منانے کے لیے اور اپنے پیٹوں میں ڈالنے کے لیے لنگر کا اعلان کیا چندے کا کہ لنگر شریف میں حصہ ڈالو تو ٹوٹل چار ہزار روپیہ اکٹھا ہوا جمعے کو تو انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا ایسا, ایسا کرو اس کی کچھ کتاب لے لیتے ہیں جو میسج سننے کے لیے آئیں گے نا ان کو دعا مان کر کہیں گے اسلام جی علیکم تشریف لے جاؤ باق صاحب ذرا کھڑے ہو جاؤ بھاٹ صاحب کے دھر اور ٹوکری کے تھے پہلے آپ سے یہ میس کرنا کیونکہ آپ لوگوں نے ہی آنا ہے جمعہ پر تو کئی لوگ نہیں بھی آتے محفل میں جمعہ پڑھنے آتے محفل میں نہیں آتے دو منٹ ذرا تہرے اب اس مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ بریلویوں کے امام عظیم رضی اللہ جن کے نام سے بریلوی ہو تم رضوی اور بریلوی رضوی کن کی نسبت سے بنتا ہے رضاک کی وجہ سے رضوی بریلی کی وجہ سے بریلوی ایسی ہے. ہے اب ان کا عرس مبارک آ رہا ہے اگلی محفل انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے عرص مبارک کی ہوگی اب اٹھے جی ذرا ان کے عرص کے لیے اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی کتنی عقیدت محبت ہے اعلیٰ حضرت نے تو دن رات بل سنو یار پاؤں سے آپ کی روح نکل چکی تھی ایک بات سن لیں ذرا ایک, منت... ایک منت... پاؤں سے اعلی حضرت کی روح نکل چکی تھی ایک امام گدرے ہیں بہت پہلے کے مولانا امجد علی عزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اعلی حضرت نے یہ بات سنائی تھی کہ ایک وقت کے امام تھے ان کی پاؤں سے روح کیونکہ روح کدھر کی سے نکلتی ہے پاؤں سے پاؤں سے, پاؤں سے روح نکل چکی تھی تو اس امام نے پھر بھی فتوا دیا تھا اللہ کبیرہ تو مولانا احمد علی اعظمی صاحب کیونکہ شکیر پڑھ رہے تھے فرمایا حضور ان کے بعد بھی کوئی ایسا ہوگا اللہ کبیرہ جس کی روح پاؤں سے نکل چکی ہو جان اور وہ فتوا دے فرمایا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی احمد رضا ہوگا تو بچی سنو جب فوت ہونے لگے وشال ہونے لگا عورتیں گھر کی قریب ہیں بڑی بچی قریب آئی بڑی مرتبہ زبان سے نام نکالنا چاہا امام سنت بڑی بچی کا نام زبان پر نہیں لا سکے سنو ادھر سے مولانا علی ممجدیا صاحب کو پتا چلا تو آپ کو پتہ ہے آج کل کے شکرد تو استاد کو پوچھتے نہیں ہے کیا ہے تو کیا نہیں ہے لیکن وہ شاگرد تھے جو ہر وقت استاد کی نظروں میں رہتے تھے آپ کو پتا چلا کہ آلہ حضرت اللہ اکبر مرد اور موت میں ہے ایسی تکلیف میں ہے کہ آپ کی روح برباد ہونے والی ہے آپ کو فوراً بات کے حد آ قریب آ عورتوں کو پردہ کرایا ایک طرف ہو گئی اعلی حضرت کے پاس آئے ارد کرتے حضور فلاں مسئلے کے متعلق ذرا ستوت تو بتا دیں پاؤں سے روح امام علی سنت کی نکل چکی ہے بیٹی کا نام تو یاد نہیں آ رہا لیکن دینی کتابوں پر اتنی توجہ تھی امام علی سنت نے فرمایا ہم جدلی جاؤ میرے حقبے سے فلاں جگہ فلاں کتاب پڑھی ہے اس کی فلاں جلد فلاں صفا فلاں سطر پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے روح آواز پڑھ رہی ہے لیکن شریعت کا مسئلہ امام احمد رضا کو بھولا تو جو بات آپ نے شگردوں سے کی تھی سچ کر کے دکھا دی سلام سلام. اللہ. تو یار شمع بز میں ہدایت بلا تو سلام یہ آپ لوگوں نے ہی آنا ہے آپ نے کھانا ہے نہ یہ بھٹ صاحب نے لینا ہے نہ محمد علی صاحب نے نہ میں نے ہاں جی ان کی مہربانی جانے کہ یہ جو اہتمام تم تو تم اور میں تو کھا کر ہاتھ مارا چلے گئے یہ پیچھے برتن کام سنبھالتا ہے اتنا بندوبست گھنٹہ ان کو لگ جاتا ہے یہ یہ برتن صاف کرتے ہوئے پھر ان کو دھونا ہے پھر پہنچانا ہے پھر صفائی کرنی ہے صبح نمازی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے جی یہ ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا یہ آپ اگر کے لیے ہی لنگر ہوتا ہے اب یہ میں پتہ کیوں کر رہا ہوں سنو ہمارے در دوست آتے ہیں کوئی ٹھوکر نیاز دیکھ سے آتے ہیں کوئی کدھر سے آتے ہیں دور دراز سے تو عرد یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ایسا کریں جمعے پر ہمیں اعلان کی ضرورت ہی بیچنا اتنا دے صرف جمعے پر کے بھائی محفل پاک ہے ایسا کیوں اس لیے کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار کیا یہ سارے بھاگی بیٹھے ہیں مسجد میں گھستاچ بیٹھی ہوئی ہیں بھائی ڈاتا صاحب کو ڈاتا صاحب کے ممکن ہوتے ہیں جمعے کے اندر تو یہ کیا مصیبت پڑی کھانا بھی خود اپنے لیے اور وہ بھی چار ہزار روپیہ دادا کے نام پر دو منظریں بھری ہوئی مسجد کی سوچ لگتا ہے نا اور میں نے تو یہ محفل کا کیا بھی ترک کر دیا تھا لیکن اب کیونکہ اعلان کر بیٹھا تھا اور پھر آگے جو اب اٹھائیس, اٹھائیس سفر کو جدید ثانی رحمت اللہ لے کے مبارک کیا خیال ہے مجدد الفسانی کی کیا خدمات ہے پتا ہے آپ کو اکبر بادشاہ جو لانتی تھا جس نے دینی اللہی بنا رکھا تھا کتنا بڑا شیطان تھا وہ تو اس کو شکست کس نے دی تھی اس نے من گڑک ہاتھوں کو دینی اللہ دین الہی بنا رکھا تھا ہاں نامی حسن ردی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے بڑے نواسے شہید کر کے بڑے بھائی ان کا وشال مبارک بھی ادھر ہے سفر کے اندر ہم تو کئی چھوڑ دیتے ہیں چیزیں کہ یار اور لوگ پریشان نہ ہو جائے حقیقی بات ہے اور یہ اس آنے والے جمعے کا بھی وقت میں نے یوں سمجھے کہ وقفے کے لیے رکھا ہے اور وہ آگے بھی بھی کر سکتا تھا کہ چلو ایک جمعے کا وقفہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ آشے رسول کوئی کھڑا ہو جائے حضرت یہ کیا آپ نے داتا کا نام لے رکھا ہے کبھی میاں شیر ربانی ہے کبھی داتا صاحب ہے کبھی آلہ حضرت ہے کیا کر رہے ہیں آپ آج کل آل حضرت اور داتا صاحب کہاں چلتے ہیں لیکن یہ سن لو پاکستان کے باغیوں پاکستان کے جو باغی ہیں اور جو دین کے باغی ہیں غدار ہیں پاکستان کو دھوکہ دینے والے ان کے تو دن منائے جائے آدمی چھٹی ہو پورے ملک بھی چھٹی ہو تو پھر جن کی وجہ سے آج تمہارا لاہور کھڑا ہے جن کے قدموں کی برق مینار پاکستان آپ نے پہلے دیکھا ہو کبھی کیونکہ میں تو مجھے پچیس سال اور ہو گئے ہیں جو پچیسواں یورو ہے ہم ادھر وہ پڑھتے تھے طالب علم دور میں تو کشتی پر زفر بھی کرتے تھے مینار پاکستان ایک بنی ہوئی تھی نا جگہ پانی کی وہ دریائے راوی کا ایسا تھا یہ تو میرے داتا کے قدموں کی برقت ہے راوی کا آسے کہاں سے کہاں چلا گیا دادا صاحب نے راوی کے کنارے ڈیرا لگایا تھا اب داتا صاحب کہاں اب راوی کدھر کھڑا ہوا ہے تو یہ تو ان پانچوں کی مرکب سے انیس سو پینٹ کی جنگ اب آلات پڑے تاریخ اٹھا کر دے کے پینٹ کی جنگ تو یہی تو میاں شیر ربانی سے جو بم ہندو گراتے تھے پاکستانی مسلمانوں پر تو اللہ کے ولی بم پکڑ پکڑ کر ناکام کرتے رہے تو یار آج ان کا ان کا یوم وشال آئے تو مسجد میں بھی محفل نہ ہو اور غداروں کا دن آئے تو ملک میں چھٹی ہو جائے یہ اللہ... <حُسن> افسوس اللہ... کی بات ہے لیکن یہ ہم اوپر کیا مطالبہ کرے دادا صاحب کی اور اس کا یا میاں صاحب آلہ حضرت کی اور اس کا مطالبہ ہم اوپر والوں سے کیا کریں جو خدا رت کو نہیں مانتا سامنے حضرت کیا ہے اس کے سامنے دادا صاحب کیا ہے آپ کو آپ کے آگے رو رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ پسند کرے تو اللہ! امام علیہ سنت کا یوم یوم رضا اور اس پر میں نے ایک نظم بھی تیار کی حسن پر صاحب نے دانتوں حضور کے مطلع لکھی تھی لیکن نہ جمعے وہ یاد رہی نہ آج یاد رہی گرے رہیں گے چلو پھر کبھی موقع ملا تو وہ سنا دیں گے جی وہ ڈیلی پر ہوتی تو پھر میرے پر محنت نہیں چڑھائی لیکن اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ناشیز نے ایک کلام تیار کیا ہے فکرِ رضا کو میں نے شیروں میں بیان کیا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو وہ آپ کو پھر سنائیں گے سنانی چاہیے کہ سنانی چاہیے اچھا کچھ ان دوستوں کے لنگر کے لیے ہو گیا جی اعتماد چلو اللہ تعالی آسانیہ فرمائے جمعے پر بھی لان کر دیں گے کسی کا دل چاہے گا تو وہ کر دے گا یہ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا اس لیے ہے کہ چلو کچھ نہیں تو پاکوں کی یاد میں ایک روپیہ بھی لگ گیا نا شاید قیامت مت کے دن وہ ہماری سفارش کر دے اسی امید پر ورا گرضی بھی مل جاتا ہے یہ پورا ہفتہ محفل نہیں ہوئی آپ بھوکے سوتے رہے آتی رہے اللہ پر چلو بولو جو سبحان اللہ دوست محجب شریف نے سفر نمبر نبے دا علی نے تصوف دیا اٹھ خسلت لکھا فصلت اٹھت اٹھ خصلتا تصوف دیا دات اجمیری سرکار نے لکھیاں نے سارا بولو قربان یادہ آپ نے پہلی سفت تصوق کی پہلی سفت پہ لکھتے نے آپ سرکار نے تسبت کی آٹھ حصوں پر نے تصبت کو سی فرمایا فرمایا تصوت دیا آٹھ قسم نے آت آت ہار ہار ربید نہ کسے نبی کی پہلی فصلت سخاوت اٹھ سفت بھی سنی ج اپنے سوفی بنیا مادہ دوا تو, تو, تو, ماتا دو ماتا دا، تو رکھنا داپلی آخ د دا، پیر آخ درشد آخد اپنے آپ رکھ دا فکیر رکھ دفی بن دے اللہ آ سہ لو برما سوفی تے دی پہ فصلت کی سخی ہوا ہو اے فصلت رب کہڑے نبی نوتی تیزی اپنے سلیل ابراہیم علیہ السلام وطا کوئی توجہ کروا دے کچھ دے روٹی پانی دینا کوئی باغ سدکا کرد ہے کوئی, کوئی, کر کر کوئی, کوئی, کوئی پانچ کو سخاوت کوئی زمین کی سخاوت کوئی ماں بولت کی سخاوت کرد ہے ئی ہے دنیا کا مان کے دور کی گل اسمائیل کی سخاوت کر اللہ سچا سوفی سچا والا مجھے سلین سنج سفاوت کی بات کی گل ہے آگ چھ باری بیٹھے سبحان اللہ جڑا پیر ہودرانے کٹے کرنے والا ایک نوی درا تو ہٹ گیا بولتے نہیں آگ تخالت کرنے بجائے لے ہے بول نہ جد بھی منگی وے جدو بھی سوال کین واسطے کیتا یا مسلمان کی بلائی واسطے سہت لائی سوال کسی نے نہیں کیتا؟ تک جہاد مان لے متو رب کو کدر فرمایا بول جا اللہ جد بھی اپنے لال فرمایا جنگا واسطے فرمایا مجاہدین تو دل نہ سخی ہوئے جی کل ڈاکٹر سلطان با تچھو نا او فرما نے فکیر ہوئے جنا ہوگ پڑھی کتاب فرمایا بلکہ دادر صاحب نے لکھی فرمایا دنیا ہو مال آئے نا غمگی ہو جائے جد سارا لگا جائے تو ہو خوش ہو جائے اور ہو گزرجو نہیں خدا کی اللہ علیہ بیٹے نو سال ہوئے لوگ پر ہے حضور تا پتر فوت ہو گیا وہ چشتیا پیشوا فرما لے چنیا پڑھ کے بنا چھوڑو فرید اپنے رب دی مارفت رب دنواروں پر چلی آج فرید کوئی نہیں میاں سب ہاتھا چل چکی وے ارد کرد نے مولا سونے اگر ان چلنا ہے ہٹنا تو ہونے لے لے فکر یہ میرے داد لکھے لکھتے تا پہلے پہلے کر کے بخایا سہانا سخاوت زندگی کی گل کرا ہوں کتنے گلے میں پڑھتا سا پڑھتا سا میں چوبیس سا سال پہلے جی گلے جا تو بعد کوئی پڑھنے ڈیر لگ جاتا سی لمبا پیسے بندے بہ نے ہوں پتنی اتر گنتے ہوں گے میرا دتا پالن بیچک، بیچک. اے دیڑا ہے. اے تو سارا دربار دنیا جان تو بعد تو بھی سخاوت داکہ دے دار دا جی زندگی چی ہونی تو سارے اپیلان کیتی جان ربا جس صوفی لہر ہو اندر بھی خوش ہو کے چھوڑے رضا والی سفر رب نے کنواہ فرمائی سی حضرت اسمائیل علی سلام حضرت سرا تخلا کی ابو جی جو حکم کر دو گردن میرے چھری رکھو گے میں چھری رکھا اپنے رب کی رضا چی روا مدر پو پینٹ پا ٹائی لا سیر و ہو کوٹ پالش کر رب کی خاطر پوترے دیا قربانیاں جانا دیا قربانیاں دن جو چیز سے بت جائے اسماعیل اسلام بجن دے سم پس... سم پی رہے تیسری اللہ تعالی حضرت فرمائی سی جسم دن کتنی تکلیف آئی बर्दाश्त किया बेसबरी नहीं की बेसबरी नहीं की सबर दिन छो दलाल ने अपने नबी हजरत सलाम को अदा फरमायेगा جی میرے حضرت صاحب کے بلا نہیں پی سکے مریض بھی ڈگے ہوئے پینے بھی ڈگے ہوئے کتنے سال ہوئے با جماعت با جماعت رہی اتنے فالج ہوا کدو گنا کرسی تے بھی اگلے لیا کے، کر کے با جماعت نماز اور اٹارہ سال ہو گئے مریض ہوئے ہائے ہائے کرے ہائے نہ سوچی چنی در فکیت ہوڈے پی گئے اچھا اے او او سبر تو با <سؤال> <ہالی محبت> لگنا قربان با فرما توجہ فرما اگلی گل سرفت صفت اشارہ رب سونے فرمایا تین دن کو می گل نہیں کرنی اشارہ کر دینا کوئی گل پوچھ کوئی گل پوچھا اشارہ کر دے رہے حضرت علیہ السلام تین دن اشارے نال گلا کر بولتے نہیں دے بولتے علماء مافر نے اس اشارے تو مراد کی بھی ہے جنگے بدر ہوئی جنگ بدر جنگے بدر ہوئی ہالی ہوئی نہیں ہالی سرکار چلن لگے مدینا پاگو یارا تو مشورہ لیا سب تو پہلے صدیق پاک کھڑے ہوئے سمجھو نے حضرت عمر پاک مہاجری مکیالے قریشی قریشی سارے بولے رسول اللہ سارا کچھ ہٹ آیا کہڑا ہوا فرما انسار نے سمجھا بھائی یہ سارے گل ہو گئی جہی صدیق اکبر نے گل کی سارے ہو گئی لیکن وکر وکری پین ادھر انسار ادھر ہی حضور نگاہ مبارک انسار والے حضرت انسار نے یار رسول اللہ سڈے کو خصوصی جواب طلب فرما دالی سرکار دی زبانی چل ہی گلے اگر جناب کا حکم ہو گئے ایک بولوت کی مطلب بات تو مرا دے دیتا کچھ نہیں اختیاری اصل بلکہ فخر اصل ہے ہی وہ اختیاری کو دینا گیز کی کرنا سب کو پھر کسی خاط نے لکھی خبر کہ حضرت یہی علیہ السلام اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا فرماندے نے حضرت یہی علیہ السلام سے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی ماند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے <اللہ> اپنے فکر تو اللہ تو سچا سوفی یہ, بھی اچھا اوڑا سلکی یہ حدیث عمل ہے سرکار فرمایا دنیا کا اللہ کا غریب پی کا غریب غریب مراد اجنبی یعنی جنو جاند ویخو نا اصر جانے بازار جانے مخلوق بازار بھرا ہے اور کوئی نہیں اجنبی فرمایا دنیا میں ایسے رہو دنیا میں یا کیا ہو تو یہ بلی جی سفت نہ ہو محل بنا لیا بنا لا رہے پیر بھی بنیا روے پوفی دنیا دار اللہ کیم کوسل نہیں مٹی کتیا ہم کوم یسر نہیں مٹی کتیا پی گھر پیر کا بجلی گ آئی ہےسل ساگو کے نشے مل ایک بار بڑا ڈاڈ رکھے آگے دے گی وی پی کو نہیں کی پتا کہ سجاد نشیر ہی نا یہ سبزاد سبزاد آ کے اپنی کمائی نہیں شاہی داں نے اللہ آہ! آہ! توجہ فرما یہ پنجوی سفت سفت سیاحت کی بولو سیاحت کہ دنیا نو لا ہی نا hin. دنیا دیا چیزاں تو بھی چالو ہو جانا اے رب نے حضرت عیسا والے اسلام نوازی آپ نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا حضرت نے گھر نہیں بنایا پیالہ سد کامایا پیتا سفت اج دیر کتوں لبن گیا بھائی جی اللہ ستوی چلو یار سونا تو لائیے ستویں سوفا نہیں سوفا پیر نا الیشن مال لبے اچھا چلو مس بھی پارٹی تا اپنی جگہ لیکن میں گل کر مذہبی جمہوری پارٹی سیکر پیرتے نہیں لگ دے نہیں بندو ووٹ دوں میں لیا لیا نہیں لیا طریقے آئی آتا وہ حماقت کی ہے وہ ایک الگ گل ہے میں گل کیا کرنا پارٹی پھر چڑ کے جیڑا پھر چہ دینا مینو دس پیر کا جانے سن سوچنا تو چاہیے پیر کدھر لگے جا تو گوگڑی ادرت ابراہیم رحمت گی لیکن بادشاہ چمہری نہیں چند. اسلامی بادشاہ خلافتار ہوں جہاں ہوں نا خلافت دار منگ والا بادشاہ بادشاہی بھی فرما بادشاہ مہاراج تقدیر بدلنی کی بنیا ایک رات جد آپ سونے سن بارشر پوچھا می ادی رات کا وقت کون ستیا دواز آئی میرا اونٹ گم ہو گیا میں لبتا پیا تقدی بدل آیا پیاس گئے براہیم مل سکتے تھو سر رب بھی نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا تو فرما دل کی چوٹ جی لگی ہے نکل پینے کی قسم کر کے پرانا جہ چمبل میو آخر دےتڑی لے لئیے بادشاہی سٹ کے ٹر پی نے دریا کے کنارے جا کے بہ گئے عبادت شروع ہو گئی نار گودڑی نار پہنے جا پھر جائے والا سلائی پہ کر لیا دریا کے کنارے بیٹھے ایک سفیر گزر آئے جڑا آپ کو دورے بادشاہ پیرام لے کے جدو دور آ جوں تو سفیر گزرے اتو ریا لگتا میںام لے آؤں دریا کرے مچھلیاں نہیں مین سونے دینی چاہیے دی او ہی چاہیے میں دیئے ایک دریا دے اوہی لے کے حاضر ہو گئی ہے تو ڈنڈے حکومت کی جا سکتی مزاقہ آسل سے کی جائے بول سوال لا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 فخر مکانے اللہ تعالیٰ لو سمبی آلے سلا سلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گرتے مبارک نو خود پی ونگ لگی سی مت سمجھ گدڑی ہو اچھا اگلی جناب والا اٹھوت آخری خیال <تصفيق> <کی بولو? تصفيق> ہے نبی علی اسلام نوا ہو جائے بولو نا تیرے آکو مولا سندا والے مطالعہ فخر مثال کی دیا غلام دے حضرت معاوی رضی اللہ سرکار دی دور حکومت تک آپ زندہ ن حضرت انہوں نے وہ فخر محمدی اپنایا سی کہ صحابہ دھر جاندے سن گر پڑا تو کھان پی سامان بچا پی سمجھے بس کھا لیا وہ رب دے گا جی کسے نے گھر شام دا کھانا پی ہے شریف لے گئے حضرت بلال نے گھرا پی سنچ بلال کی کا دل اللہ شام رکھے فرمایا بلال تو شام تک زندہ رہی لمبی امید لائی بیٹھا نامہ اقبال رو بھی گل کیس راسد جس نے مٹایا سروں کس را کیسا کو جس نے وہ کیا تھا زور ہے فقر سخیر بو سلمانی فاری فر ہوں تو غلام دے آکا دسن دا لوڑی کی لڑ ہی کوئی نہیں تو آکا تو فکر فرمایا میں چاہ پہاڑ سونے کا بنا دیتا جائے. اچھا نے جو تک دیا جائے ہے دا سونے کا دی بنا دیا جائے نا محمد عربی سنتا سنتا. ترے ترے دن بستر سے نہیں لیٹا گا جنہیں چیر سارا بانڈ نہیں دیا گا ایک آٹھ سفر صاحب سا لکھیا نے سوفی دیا جیدی تصوف دیا یعنی جہاں تصبف کی لائن چاہفی فکی پہ لوگ نبیا دیا منہ اگر مجھے کوئی ایک بھی کٹائی بیٹھا تو فرمایا کرو سوفیاں کی لائن چلہ سامنے سنیا توخشے اور پاکوں کے نقشے قدم سے چلن کی توحفی قدم فرماحال جلدی جلدی ایک بار سر فاطہ شری تین دربار